کے اندر موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں آپ نے روایت کیا حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کریم آکا کی بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ نے فرمایا یا جابر ان اللہ <سوال> تعالی اعلی قد خلق قبل الاشیاء نوراً نبی کا منور ہی نور ہی اے جابر جابر یقیناً بے شک اللہ تعالی نے تعالی تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پہلے پہلے پہلے یہاں پر یہاں پر یہاں پر قد خلق قبل الاشیاء اشیاء اس نورم نبیش کا منور ہی نور ہی نور یہاں پر بعض حضرات کو دھوکہ لگا لگا کہنے لگے یہ روایت پڑھتے ہو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے نور کے نور اللہ کے نور کا باز ہے باز کو اللہ کا نور تو معذ اللہ کم ہو گیا بیوقوف بیوقوف یہاں پر فنا بات تشریف فرما ہے ان کی نظر کرتا ہوں کہ یہاں پر من من جو ہے جو ہے یہ ہے تبحیزیا نہیں نہیں جو باز والا مانا لو یہاں پر میں نے ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور ایک روایت میں میرے کریم ابل ما خلّہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک روایت میں آیا میرے کریم آقا نے فرمایا میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ایک میں آیا آیا قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا کوئی بات نہیں میرے بھائی علماء نے نے دی ہے فونوں پر عمل ہو گیا کس طرح یہاں پر طلبا کی پھر نظر کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ابتدا ہے جو ہے ایک اولیت حقیقی مخلوق کے اندر اور ایک اضافی سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا یہ اولیت اولت کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے اور اضافیہ وہ قلم کے لیے ہے کیونکہ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس کو بھی پیدا کر دیا تھا پانی کو بھی پیدا کر دیا اور ہوا کو بھی پیدا کر دیا تھا پتا چلا چلا اللہ تعالیٰ کے محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نور اور پانی پانی اور ہوا کے علاوہ جو مخلوق تھی اس میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو احباب الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں سرمایہ خطیبِ اہلِ سنت بائزِ خوش الہان نظرتِ اللہ ماما مولانا مولانا خاری محمد سلطان محمود چشتی صاحب ان کی آمد سے پہلے زودار نارے کے ساتھ اس کی بات نارے تقبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے غفظ غفظ الحمد الحمد تمل والا ولال ہی دینک نو الى سبيل بالله من بسم قد اللهم الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلوات الله و بركاته رسول ونبي الكريم الامين آمين الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا مالک يا سی الله الله ذوق شوق نال محکت پڑوتنا پڑوتنا سولا دو سل مالک یا رسول یار والا لابکیا سیا ہبی بم سو سل مالکیا سی دیا سو بم والا لا سابک سیدی دیا محت راشتی علماء دیگر سنیحاً في معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض و حمد و سنا اور و و فریاد ہے کہ مولا تعالی حرف اتنے تو اپنی رحمدائمی پنہ نجا فرماوے عالمِ اسلام دی خیر فرما امت محمد خیر فرماوے دشمنا نے اسلام نو نش تو نابود فرماوے مبمنی نو فتح مبین عطا فرماوے جو رنگیل نزد شریف جو جو مصطفی اللہ علیہ صحی علی وسلم منعقد کیا گیا جس دے بھائی محمد عرفان صاحب اور ماونی مو مولا سونا بانیان نے اور, شورقائے اور شورقائے محفل دی حاضری محفلش نو اپنی بار گاہ قبول فرما کے دنیا اخرت سونے فرماوے انتہائی اختصار نال جناب دے سامنے جس موزو تے کلام کرنگا اس دا انوان ہے نور اور روشن اور کتاب وحتاج گزارے شگارے شگارے شگارے تشا لوگوں کی بڑی خوش نصیبی شریفاترب الزت نے اس سرزمی خاص فضل آل مبانی اپنے بزرگن دی اپنے بزرگ دی یا دیگر لوگیں خوش حامدانہ الفاظ نہیں ہیں حقیقت ہے اس واسطے کہ رسالت امام بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ح جف تی کا نہیں اصا بھی لما سمنے آ جانا دین اسلام دی دال بھی خبر نہیں انلما گلم جق حق بیان کرے اور حق کا ساتھ دے, دے اور حق, حق, حق, حق واسطے اپنی ہر شہ قربان کر دے آلم ہو سونے لبی نے فرمایا جس نے ع شریت متحرہ کی عالم عالم علم دین اسلام دی زیارت کی, زیارت کی سمجھے محمد نو بڑی شان ہے لیکن اچھی قدر والے لوگ نہیں سیانے قدر والے دے جانتے بے قدرہ کی جانے گے اس دی قدر کی یقین کینن میں بڑے وسوک اور یقین والے خاص فضل فرمایا بزرگ فرمو نے جس دے عالم <تصفح> رحمت تو میں میرے دل آواز سنا دینا میں اپنے اس دا آب آب آب آب آب آب کم دا اہل نہیں گل دا احل نہیں کہ علاقے یا دے علاقے جوار دے اندر جا کے میں تقریر anyway. شرم کہ دے برگشی دا لوگ رحد تقریرا نہیں کری دیا میں اپنا نزری بیان کرنا کولو برکت لئی اور یعنی تا دیبن اور جب تک بندے کو لوں اللہ دے ولیان دا عدب نووے اللہ سونے دے فقیران دا عدب نووے تب تک بندہ فلا اور کامیابی نہیں پا سکتا وہ ہمیشہ پیشہ ہی رہے جاندہ ہے اور زوال پذیر ہو جاندہ ہے تباہی بربادی شختی تے جناب شقاوتاں تے بدبختیان اس بندے دا مقدر بن جاندیاں نے جے جی دل دماغ دے اندر اللہ والیاں آن دا ادب نہ ہو تو بہرحال جناب نے مدعو کیتا ہے میں حاضر ہو گیا ہوں میں <محن> پھر بھی تقریر اسی نظریے بزرگ سن رہے نے سبق سنا سن... تو ہے آیت مقدشہ قرآن مجید موزود نامی اس سے آیت دیوچ موجود ہے اور موزودی تفصیل وی تشریفی قرآن مزید بچ موجود ہے دیگر مقامات ایک دو گل نور شریف اور ایک دو گل کتاب موبائل نور کی گل یہ سواس دور نور, دی نور دی نال محبت پیدا ہو حیب خدا محبت تو سینہ سینہ خالی خالی خالی سین سینے ایمان نہیں آ سکتا اور جیڑا سینہ کتاب تو ہو جیڑا جسم کتاب جسم، جسم، تو دا خالی اس اندر ایمان وقت الا ماشاء اللہ وڈے ٹولہ دو ہی نظر ایک او ٹولہ جہاں اشا نور والے ٹھیک ہے بول دے جزار دوسرا ٹولا وہ کہیں دے اص کتاب والے نور آگے کتاب کی گل کرو نا ان بڑ کہ خبردار سان سنایا موجزات سناؤ فضائل سناؤ شانہ سناؤ نبی پاک سرکار دی آمد دی وقت دی اوستو پہلا دی اوستو بعد دی تاریخ بیان کرو او اجائبات بیان کرو او خوارے کے آدات بیان کرو, بیان کرو، اس دے ویچ اے نور اللہ جیڑا ٹولا ہے اے خوش رہنگا ہے رہن کیوں کہ کی ان دی ویچ احکام نہیں ہیں احکام او آم ات کتاب کے بھی کتاب سننے یہ ٹولہ تیار نہیں ہوتا کتاب نرداشت نہیں کر سکتا اور جڑے لے آسان کتاب والے جی ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے کسی سے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے قرآن کو دیکھیں گے قرآن سے سمجھیں گے قرآن کو پڑھیں گے قرآن جو کہے گا وہ کریں گے ہوں ان لوگوں کے اگ جدو نور کی گل شکل بھی ویکنیاں ہو جی تبی بگڑ جان نور گا بچا چڑھ جی نور دوری محبت دی ایک آیت کا انکار یا اقرار نہ ہو ایسا بندہ, ایسا بندہ مسلمان سنگ نہیں سنگ ہو سکتا ہو سکتا وہ بھی بےمان اور نور دی گل آرچا لگ ہے نور نو من کتاب نہ مننے پھر بھی بےمان ہے کتاب نو مننے نور نو نہ بےمان بزرگ فرما ایمان اس ویل قائم ہوتا ہے جگہ نور دی محبت بھی سینہ بھریا ہوئے اور کتاب بھی بھی اس واسطے مولا سونے مولا سونے نے بھی قرآن اندر تذکرہ فرمایا نا اپنے محبوب دی آمد نور, مبارک, نور مبارک, مبارک دا ذکر, ذکر فرمائے, فرمائے, فرمائے اُتھے نال سراحتن یا اشارتن مولا سوئے سو نے کتاب دا ذکر, دا ذکر, ضرور, دا ذکر, دا ذکر Go god, ضرور فرمائے کتاب دا ذکر اصل مومن وق نہیں کرتا کہ مومن نے سینے مومن نے دل دے ایمان ایمانی ای کانوش ویلے جمعیہ کے جس ویلے اندے تل چل نور دی محبت بھی پوری ہو وے اور تابداری اللہ دے قرآن دی بھی پوری ہو تجے ملاد منائی بیچ ہے مناؤند ہے جلسے جلوس بھی کرد مو جزات بھی سند فضائل بھی سندھ شانا بھی سند ساری گلو سن کے خوش ہے اور کتاب دے بیان ہوتا احکام دے بیان دے خوش نہیں ہوتا سمجھی مومن نہیں ایمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مولا نے دوہاں نٹا رکھ کے اعلان فرما دتا اک متن کہ مومن وہ ہوں جڑا دونوں اکٹھا رکھے گا اپنے فرمایا کدا مین لا گی ای دوسرے <سجد> مقام پرانے منجیت پل جی اندر مولا سونے اپنے محبوب دا ذکر فرمایا تال کتاب دا <سجد> ذکر فرمایا برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا میں موجود سے سکھا اسے واسطے ربی الا شریف کا مہینا چڑنا ملا دا تھا صرف مردا دیا محفل بھی نہیں ریا ماشاء اللہ قوم احکام بیان کردے کتاب مبین کا بیان دے گئے ختم ہو گئے اکثر ہی دونوں لوگ تاریخی کسو سنا گئے تاریخ پڑھ کے سنا دیں بزرگ فرما نے تقریب اور این اور این کتنے سے بولنا ات صبلیغ ات صبلیغ صبلیغ نهنی نهنی تبلیغ تبلیغ ہے او لما نو تقریر کا حکومت نہیں تبلیغ ہے <سلام> آہ, آہ, آہ, کوئی سُنا دے کوئی کی حکم حکم سبق لب جاوے وغیرہ تاریخ پیار قرآنی احکام نہیں لب قرآنی ہو میں پڑھیے پڑھیے پڑھیے پڑھیے پڑھیے نور دی بھی گل ہو جائے اللہ دی کتاب بھی گل ہو جائے تاکہ پتہ لگ جائے جا او سولہ نہیں خالی نور نے اور اص جی خالی کتاب نال تعلق رکھتے الحمد للہ اللہ سونے کرم سا نظریہ اصا نور بھی محبت پوری رکھنے ہوں اللہ دحبوب نال محبت بھی پوری اللہ کی کتاب کی تابےداری کی کوشش بھی پوری کرنے ملادا سے آئی نے ملاد منی پہلے تقریر بھی ہو رہی نے جلسے جلوس بھی ہو رہے نور والا کم نور والا کم تو نور دے جا ہو چاہا آئے لیکن جدو کتاب نی واری اے ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ محبوبے خدا کیا بندیاں جڑی چونک اللہ اللہ پالب نو رو لے پاو لف سونے محبوب نال محبت کر لے کبھی ایمان دوں آمان و دوں آ کل میں پہلی جلی جو دھیلی جلی پہلی جو ہلی جلی جکھرا ماضو دوسری جزری جزری جو محمد لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ دوسری جز دما لے ہوئے اور جب تک کلمہ دال دوسری جو, جو, جو, جو, جو, جو, جو لے گی نہیں لے کلمہ پورا نہیں اوڑا نہیں اور جنہیں تک کلمہ پورا نہیں ہوا مان ل سکتا اللہ اللہ جلے اللہ دوسری چوز نہیں پڑے گا دوسری چوز کا اقرار نہیں کرے گا تیرا ایمان نہیں بن سکتا دوسری چوز محمد اللہ یعنی جو بندہ کہیں آئے محمد ال رسول اللہ یعنی بندہ پہرے آئے میں محمد اللہ کے رسول, اللہ اللہ رسول اللہ اللہ محمد ادے پیغمبر نے محمد اللہ, حضی اللہ حضی पیغمبر पیغمبر من خدا دیا بندیا پیغمبر پیغمبر اویڈے نے جڑا پیغام لیا اوے ہوں پیغمبر سے من بیٹھا ہے لیکن جد پیغام دیواری آوے پیغمبر, پیغمبر تو مانتا پیغام پیغام پیغم پیغام ہے لیکن جب پیغام جب کی باری آتی ہے توجہ جی بندہ پیغام نو نہ میں پیغمبر مانتا ہوں پیغمبر وہ بھی ہے جڑا پیغام نو ہے پیغمبر, پیغمبر منی بیٹھے پیغام نہیں یہ گل ہے نور پیغمبر ریبر نور پیغمبر نے کتاب مبین پیغام پیغام پیغام پیغام جلسے جلوس کر لیا میلادا کر لے آ سارا کچھ کر لیا سنی ہوتی محفل ہو جس برکے مرضی ہو گا جاگا تاریخ میان ہو رہی خوبارے قیادات بیان ہو رہے نے فضائل موجات کا بیان ہو رہا ہے قوم سیے میں ریلوی ہاں اسی گا اسی فضائل نو بھی من لے آسی موج جات نو بھی من لے اسی جناب والی آپ نے کمالات نو من لے آپ پیادات نو بھی من لے آ سونے لیں جو تباد خربائے ان بھی من لے قربال جاواں پر ساڑھے آنے جس وقت جڑی شہد کی ضرورت ہو ن ضروری ہے لیکن کتاب والے پاس کتاب والے پاس قوم بندہ لیا کو کل فوٹو پی جا ہے جناب والی آکل کر جانے تو اتو جانے ڈب جائے پوچھنا وہ خدا دیا او ادھر فلما بھی پڑھنا ہے ادھر مولا سونے کی کتاب پہ ایماند گڑبڑ احکام نہ بیان نہ چنگا نہ لگے بندہ آخر مولوی پٹری تو اسی تے ملاد سننا سارے جی اکام بیاں ملا احکام کام علا ہے کیوں جس رسول کے آنے کی خوشی ہم مناتے ہیں اس کے آنے کا مقصد ہی اللہ کا قرآن ہے قرآن ہے توجہ لیں گے فرمائی آیت سنا ارشاد ربانی فرمایا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوها عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويذبحهم إن كن تلعزينا ذر سونے لبی نے خود فرمائی آن دراہی بشاروشا سونے <سؤال> حضرت, <سؤال> دی دعا و حضرت دی بشارت اپنی اما پاکان پاک کا خواب حدیث چان ہوا کھڑا ہے حضرت عیسیٰ باق دی بشارت وقت دس وا میرا سونے اتیس بندہ احمد اوم موسا باغ دی بشارت مولا نے حضرت نے دعا فرمائی سونے ماب نے فرمائی ہے میں حضرت ابراہیم دعا کی مطلب مولا سونے کے سونے محبوج نے دسیا ہے اللہ جی خلیل نے دع فرمائی ہے مولا سونے نے و دعا موسابے مطابق میں نے بھیجا ہے سوم دل ہوم دل ہوم دل ہوم دل ہوم رکھنا ہونا جاندے حدرت براہ مرد کر دیں دلاوت فرما نو قرآن سنا واوی والا ببل والحکمہ کتاب حکمت تعلیم دے کتاب حکمت تعلیم سکھاوے اور آیات تے قرآن حکمت ظاہر صاف فرما داہر ظاہر انہوں پاک صاف ستھرا بنا دولا سونے یہ رسول یہ رسا یا پیغام بھی سنا تر بنا قانون مخلوق تک پہنچاوے چھاوے چھاوے چھاوے چھاوے تر بنا تینوں بھی مخلوق تک پہنچا دریا بن جا اور کتاب حکمت بھی سکھاوے یہ حکمت کتاب سکھاوے کہ میری مزری فرما اور یہ بندے دا اندر صاف ہو جاوے بندے بنا بندہ اپنے مقصد نو اپ جانے جدو صاف ہو اندر صاف ہو جاوے ایمان بھی بن ہے ایمان بھی بن جا ہے بندہ بیٹھا زمین سیاد جانگل اپنے رب اپنے سینے اپنے دلوئی مولا سونے اے میرے سونے نبی نے فرمایا میں حضرت بھی دعا کی مولا نے قبول فرما کے تو میں اوی بنا کے بھیجا جائے جی حضرت ابراہیم نے منگایا سی پتا لگتا اے میرے سونے بحبوب نے واگے وعدے فرما دے میں اسی واسطے آیا تاکہ تھوڑا اللہ پران سر کتاب حکمت دی تعلیم دو گھر بیٹھی یار مل پہ سڈے بابے بُلے شاہ سرکار فرما نے فرمایا گھر صاف ز لال گائے دیوکارے صاف تم ہینات لاؤ زک لال گائے کار صاف تم ہیں نات لاؤ فلم درم اے ہوئی تے بندے دی، اے ہوئی تندے برخلیت کا مقصد عبادت عبادت ہی سواس دے کہ بندہ جا اپنے چال کے ہاتھ توجہ ہے اور, اور مخلوقی مخلوق دا جڑا ذریعہ بنے وہ مولا سونے اپنے مخلوقات اپنے محبوب پا دنال پا لبید دے فرمان تو کہ میں یہ سناو تھوکمتا رمرا خدا دیا بندیا آج کچھ کہتے ہیں ہم قرآن کو خود سمجھیں گے بغیر وسیلہ کے سمجھیں گے مینو آخر دے اللہ قرآن بغیر کسی فقیر یا نبی دے وسیلے تو سمجھ نہیں آ سکتے اور رمنر ہے وہ کتاب ہے وہ حقائق ہے یا نبی آے یا دے غلام اللہ دے تو میرے آر پتڑی فرماؤ نے فرمائے شدام بتا جا شان کریم چی Hallelujah. Okay. سمجھنا اتنی آسان بات نہیں ہے کھڑے کر گئے یہ مخلوق کی مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے یہ اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو خالق خود سمجھائے یا پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ جس کو وہ سمجھ آئے کہ جسے خالق نے سمجھایا خود قرآن خود قرآن خانا کال سہنا ہر گیا اولا سمجھا نہیں سمجھ جانا نو مولا سونے خد سمجھایا ہوئے یا واسطے آئی سمجھ آ جد قرآن پاپ نہ آپ نہیں سمجھ نہیں آیا تزکیا بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کائنات میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ملادم تین اپنے مقصد نمج کے منزل تک پل جاوے توجہ قربان کر کے قربان جاوا مولا سونے نور د شریف دن آلی دا فرما گے دیکھی کتاب کا فرمایا دس د میرے میری کتاب نو میری کتاب نوجیا جی میرے حکام کرے میرے نور میرے بھیجے نور محبت کرد نہیں اقبال دی زبانی سنا دینا اقبال فرما ب مصفا پس رو ب مستفا ترساں خیش رارا کے دل ہمارے اگر بول رسی بال فرما ہے جھجھ پا کچھ سیکھنے پھر اپنے آپ لوگ بڑے دے تو اپنے آپ لفاع تک نہیں اپنا سکتا تک نہیں پہنچ سکتا پھر تشک نہیں بن سنا تم موبنت نہیں بن سکتا ہاں تیری زندگی صرف اور صرف آپ لو والی ہی نہیں پا سکربان جاوا کر کے سونے اپنی کتاب جی اپنی مخلوقہ فروغی آپ کی کتاب نمجا والا اپنا رسول بھی جاتا در گلاما کوچا سیل وہ کام سمجھیے مسائل پھر عمل کر کے اپنا اندر بزرگ پھر مولا مولا جیڑا مومریا گئے خالی فضائل خالی موجداد بیان تاریخی کسا بیا جدو صفائی جانے والی میرے سونے جب مومن گناہ کرتا ہے بس اکل بلو اگر توبہ کر لے تو دل تھو دن سا اگر گنا وش ودا جا تو ند جاتا بڑھتا جاتا ہے ایک دل ساتھ دل سارے کالا ہو جاؤ تو جدو دل کالا ہو جائے نہ تو پورا کی سمجھ آتی ہے حدیث نہیس نہ مولوی تے سی دے بیان ہو گیا میں سد کے جا اس قوم چیڑے با عزیت گشتامی آل لے کے قرآن بتاتا ہے یا بنیا کی پیارا یا بنیا پیارا بیٹا سڈے سوال ہو گیا ولا تكم مال كافرين انكار ال جنان سنا بر سنا بر انہوں نے کہا کہ وہ کہندا ہے ساوی من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا اپ نے فرمایا لا واسم الجوم آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا اپ تے جانے دے سر اللہ دی پکڑ آ گئی تو جل نے فرمایا تے جے تھوڑی والا قانون لائیے تے مول دوسرے نو پھڑنا بڑا سوکھا ہوں اپنے آپ نو پڑنا بڑا اور لیکن بند اپنے کوئی میرے میاں شیر محمد بندہ آیا ارض کرد میرا دل آپ فرماؤ ایک بار آیا دوسری بار آیا تیسری واری آیا چوتھی آپ نے فرمایا فجر کی نماز میرے پڑھی آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہے بندہ آپ نے مگر نماز پڑھ گئی نماز اس آپ نے سامنے بہا لیا خود او خاص طاقت والی طاقت کے نالا گور فرمایا گور فرمان ارج دور میں یہ تو مینو پتا ہے لیکن جیڑی دوسری گل نا کی واقعی میرے ابے کا سن ہر فلاں پڑھا پڑھ نہ کر ل ساری زندگی تیری شریر کے پر واسطے نہیں جاگ مر گئے آئی تاریف ہو سو جنتی آکھیا جاوے آشق آکھیا جاوے سی جنابے والی سی سنا کیتی جاوے اور بلے بلے جناب والی اسی راضی اصل گل ری ہے بندے دل دن اسی واسطے باہر فرمایا یہ جو پردہ رین ہے جب یہ دلوں پہ چڑھ جائے نا یہ اترنے کا نام ہی نہیں کو چوکھا کچھ بھی ہو یہ مولا سونا سونا, سونا، کسی اپنے صدقے معاف سے فرماوے مگر نہ فرمایا یہ کا جو پردہ ہے نا اور اسی پردے دا ذکر اللہ نے فرمایا مولا سونا فرما فرمایا کن فلقران على قلوبهم ما كانوا يقصبون جا پردا را چڑھ گیا چڑھیا کی جناب حکام دل نہیں لگتا سا دل نہیں لگتا سان دلچسپی سانکام پیار کے بندے اسلام ہو سکتا پر حقیقت نہیں ہو سکا پیم نہیں یہ بتیرے کر لئے کرنے دل ہو گئے تین میاں شیر محمد اللہ کہ جنہ سہارا پرندے بھی آ کے لیا جانور یار بڑی دلچسپ گل ملاد نہیں پیسے ہاں جی یہ نبی کو خوش کیا جا رہا ہے جی یہ نبی کو راضی کیا جا رہا ہے رسول کو راضی کیا جا رہا ہے سود کے پیسے سے جی ملاد منا رہے اس کو کہتے کو ہیں فینسی थे, ملاد, थे, थे, ملاد. <laughs> ملاد. <laughs> کو کیا کہتے ہیں فینسی ملاج اور ہم فینسی ملاد والے نہیں ہیں ہم دیسی ملاد والے ہیں توجہ یاد والے ہیں تو جو ہے جو ہے جو ہے لیکن دل اس سمجھ آدیا کہ اللہ نے پورا چھپنا جان جائے سر باوے اتھوئی آئی تو اثر کری تیرا پیر بابو گروہ فروائی اور کا اچھا دل یار پہچانے I'm <laughs> thinking ساری گلولیے اپنے ساحکام دلچسپی نہیں اللہ دراصل محبت ہی نہیں خدا کی قسم کر گیا میرے پورسوں کوئی نو کٹ کے لیا رہے ہیں کوئی دریاوا چو کٹ کے لیا رہے ہیں اتنے پران محل شریف فری ہی ہی چکے ہیں پتہ لگتا ہے پتہ لگتا ہے. ہے پرانے باغ دی بے ادبی اتنی عام ہو گئی ہے ایک اور اے بغیر نیام ہو اللہ بھی محبت نہیں ہے نال بھی محبت نہیں ہے اور خدا دیاب دیاب میرا محبوب جس کی خاطر آیا ہے اللہ کا قرآن سمجھا آیاد پڑھنے کی دکمت کی تعلیم واسطے اجنی خاطر تشریف لیا نا اصل وہ رولی بیٹھے ہاں میں پوچھ لو کے ملاد منائیے اس حال رسول بولتے نہیں کبلا یہ ذکر از کار دیا کہ رب رسول ہو پتا لگتا اے, اے, اے محبت بھی ہوبے داری واسطے بھی اپنا جسم بتا نوی باغ کی شریعت اصل سن سن بنا جہاں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے بیچ دیا اپنے آپ کو محمد عربی پر پاربی پہ اور جو بندہ بک جاوے تے پھر لذت چاشنی تے پھر جنابے والی بندہ مزہ محسوس کردہ اسلام دا اور جب بندہ اسلام دے دن نا تے بک کے نہیں انہوں اسلام دی چاشنی کے دلہم بھی نہیں جگہ دی, دی, دی فرمائی تو وہ جو نہیں جو فرمائی مزرگ فرما مزرگ مزرگ مزرگ فرما فرما سنت رسول, رسول, رسول دا مزرگ اور مزرگ سنت رسول دی بندہ بندہ ویلے جس خالی دے گا لے عشق تے کھلوتا ہی چولہے اس لیے آشک یار کا ذکر بھی کرتے یار تار دیں بار تو جو ہے نا میرے سونے نبی میرے سونے نبی باق صلی اللہ علیہ آپ سرکار کسی تعارف محتاج محتاج محتاج خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ روئے زمین جانتی ہے جاندار نہیں یہ درخت درخت درخت یہ نہ و تو بھی جانتے اللہ نے اپنے رسول کو رحمت کا دے کے بھیجے بندے کی بتا تو جمت آدلو رحمت پر کرنا حصہ ملے بندے تو لپ لیں تو فرمائی لگن جو اصل برقت روشنی نات خان پڑھن واسطے پڑھتے بیٹھے آدھے سونا آیا سج گئے روشنی ہو گیا چانجیائی اچھا لڑکی خدا دی قسم گر گیا وا ورنہ کیا میرے نبی پاک دمن تو پہلے سورج نہیں سجڑا کیا میرے سونے دے سونے حار بلاد اعتبار ویسے تو آپ سلک ہے نات لان لواج سنا رہ Mauda سونے لے Mauda سونے لے ساری تو پہلے سورج نہیں سیجن چند نہیں سیجن ستارے نہیں سن آسمان نہیں سی زمین نہیں سن ظاہری بلادر آپ تشریف لیا کہڑا چاہنے جا پہلے نہیں سی آپ کے آوڑ چاپ ہو جائے گلیاں بدال کا مانا کی بھائی سونا جناب بتی بتیاں بلب لان ہی آیا اگلا کام مول بھی جانا کم جانے مخلوق پچھو کی نور سی روشنی چاند اعلی حدرت نے آلہ حضرت نے اسی روشنی کا ذکر فرمایا سناوا میرے آل آدرت فرماؤں دل کا فرمائیے تھا دل جل رہا تھا کلے جال کا تجھ کو دیکھا ہو گیا گیا کلے جالو شبھ ہو سی باب میں ہوئی ہوں ہے با جاننے بزرگ فرمایا سارا کچھ لیکن جیڑا چانن نہیں سی اس چانن کی گل حدیث عن ابن مسعود قال قالت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الايه فمن يريد الله ان يهدي او يشرح قال قال, قال میرے سونے نبی نے فرمایا اسلام کے نور ہے جب سیسلی انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے ان پاسا کا یہ سینا کھول دیتا ہے اور امام محدث شیر فردا دے لو فردائیے یا اسلو تصویر اللہ کا اسلام یا مومن دا ایمان اچھا اچھا وا پتا پتہ لگیا میرے سونے لبی آئے لے کے نات خانہ من خطیبا کو لے کے آئے سن کے آئے سونے ہر چانک چاننے باتر گا گاؤ گاؤ گا جی ظاہر کا چان ہوے ہوسے شہ سر نہیں لگتی نہیں نہیں نہیں نہیں اوے جدو بابجر چان لو اندر جہالی جانور آدتوں لوگ نے بتانا شروع کر دیا سی میرے سونے نے ماؤل نے اپنے محبوب نے سدقے میں لیکن جڑا آپ اشل س لے کے آئے وہ سینے سے اندھی حقیقت کی ہے ان دی حقیقت ہے یو اللہ محمول کتاب والا ہے کمار کسی کے ساتھ تو تجیہ آتا ہے صفائی ہوتی ہے روشنی آتی ہے جب روشنی آ جاتی ہے تو بس بندہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو جو ہے میرے سونے نے اصل اندر اچان لے کے آیا جا سینے گیا دلان چک گیا جہال دریا کاری جانور جانور بن گیا جنگلی ماحول بن گیا میرے سونے لبی نے گلا شریف نے اپنے محبوب نو ایسا چان دے کے محبوبہ جاؤ جاؤ میری مخلوق اس اندر چانن ہو گیا روشنی ہو گئی اپنے آپ تو فرمائی اے اے اصل, اے اصل جنوں میرے پیر بابو نے بھی جکر فرمائیے فرمائیے چھ چنے بچ اتنی سنائی چل مفا چلنے اور آسمان دیا تیرے جے چلتے ہزارے پر ساڈے جا جاتے نہیں چل چلا تشن ذکر کر لے ترا تیرے جے جن جے چڑ لے چڑ لے جی چلنے وہی گے سانو سجنا باز ہیں چو چل اچھے اچ پتر نہیں اچ پ سر پاس آئیے گٹ لوگ نے جنہیں توجہ والے والے پھر تشریف چن بنایا ہوں تشریف لیاؤ کرو کہ جس بغیر دل چینے تھی جہ چڑھتے ہی رہتے اصی سجنا متلاشے سنجنا باج ہنے رہی تا چڑیا باز ہائے اللہ فقیر جان گے رمضان تو اللہ فکیر جان نا چاندے آلے پاسے جانے چمکھنا چمکھنا اہدے آلے پاسے تو روڑیاں پیروں پاکستان بتیاں لا لا جناب پاکستان بجلی ما دکلا بتیاں بھی اکثر چوری بجلی بتی ملا چلدیاں جی محبت جن کی محبت پر جگ ہاں جی ادھر لگے کلے ادھر زور تھے لیکن ادر ہنر مسلمان اللہ کے نبی تشریف لائے تیرے باطن کو چمکانے کے لیے تیرے باطن کو روشن کرنے کے لیے جس کام کے لیے آئے ادھر تو جاتا نہیں ہے اور بکار کاموں میں مصروف ہوا بیٹھا ہے توجہ نہیں جب فرمائی فضول کم چلیا پے حقیقت نہیں آول مولا سونے لے سونے لے سونے لے ہوئی روشنی اپنے محبوب قرآن کی سورت فرمایا بابو لے جاؤ لو لو میری مخلوق تک پہنچاؤ میری مخلوق تک پہنچاؤ سمجھاؤ تاکہ سمجھاؤں کا بادل صاف ہو میرے تک اپنے سونے محبوب مابو دشکام آئے بندیا نلا مل آئے اجڑیا نسانے دنیا و رواج جی ملاد نو مقصد نو اللہ تماشا بنا کے رکھ لیا خدا دیا بندیا معیلا ہوں نبی آئے قرآن سمجھا اونا بھی ملا کے منائی لیکن قرآن رولی بیٹھے آم بھی رولی بیٹھے سونا فرما میری محبت دی لوڑ اگر میرے تک پوچھن دی لو ہے میری محبت نال اپنے سینے, اپنے سینے آباد کرے محبوبہ منوا لو میری تباہ لگ جاؤ اتبا میری کرو گے لیکن اس بات یہ ملاد لے لیا جس تک مولا نے دریا بنایا ایلاد اس ملاد شریعت متحرا دیا کام اکثر ملاد اکثر ملاد نے بالکل ٹھیک ہے ایک کوئی محفل بہت بڈے بھی بیٹھے ہیں جبان بھی ساری آرشا رلی ملی یہ مخلوط نظام بنے نظام ٹھیک ہے بڈے اول ویخنے پوری پوری امت مسلم کی کی یاراندھ دن تے باراندھ دی رات تے اگو باراندھ دن یعنی باروین دی رات تے باراندھ دن ہر پاسے سجاوٹ ہوگئے بتویاں تے گمبد شریف تے جناب جی میں قعبت اللہ شریف دا بنا کے تے جناب گڑیاں وغیرہ سجا سجو کے رات جی میں پہن دیئے بتویاں بالجانی ہیں تے ببیاں نکلا بار چلو جی چلو سجاوٹ ویسی ملاد پھر میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہے۔ اُتھے <سؤال> بڑا کچھ بڑا تو جو ہے جو ہے اُتھے بڑا کچھ ہو بڑا کچھ ہوں اتنا ایڈی بے گر تھی کہ رن تردا دا جناب مخلوط نظام ملیا ہویا ہوا نو ویکدی نے ویکد نے اچھا ہوں تینو یہ دس عورت عورت واسطے من عورت واسطے من من غیر محرم مرد نو ویک مرد واسطے غیر محرم واچی توجہ ہے اس خدا اللہ میں لے کے آیا کی بنا دول فرمائی اور پھر جناب واجول نچنا ٹپنا رقص رنگا ملاد نہیں تماشا ملاد اپنی خواہشات, خواہشات نو پورا کرنا شروع کر ملاد خواہشات پورا کرنے دا نا نہیں ہے ملاد نہ ہے اللہ اللہ دی اور مولا سونے سونے محبوبرے محبوب محبوب اور ان جاسان فرمایا اپنے محبوب صورت دی دی سورت کی شکریہ شریعت مطابق کرا کرا دے مشلق اگر ہر پاسو اعتراض آ ہیں تو یہ صرف سڈی بولی قوم دیجن کہ جنہ نے کج تو کج کر دیتا ہے اور مقصد دیکھے پائیے شٹاکی نو سوا شیر کر دیتا ہے سوا شیر نو شٹاکی بنا دیتا ہے تاں کر کے وگرنا خدا دی قسم کر گیا حقانیت صرف اور صرف حال سنت و لوگ کہ یار چیشتی ملاد ہی کچھ میلاد کے ہم قائل لیکن میلاد کے نام پر ہونے والی بے حجائی کے قائل نہیں آئے بے گیر تھی قائل نہیں ہے بے دینی کے قائل نہیں برداشت اور کدی بھی اسلام اجازت نہیں دیا برائیاں دی لیکن مومن ہوئے اسلام دے آخری گلری گل آخری گل اسی دن بل بدل زوال پاس <Trustee> زوال پتی لیکن اسی سمجھ رہے نا بھائی ترقی یافتہ ترقی دن بن مغلوب ہو رہے تھان جناب نکلنے نکل گئے نور والا جان دیکھ نہ تمن ہوئی بغداد پوچھا دور زندگی بڑی کامیاب ہوندی ہے اللہ د زندگی بڑی کامیاب ہوتی ہے سبب کیے, کیے، فرمایا سبب یہ ہے یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے اسے اسلام پہ داخل کرتے ہیں اگر اسلام اجازت دیتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں اگر شریعت روک لیتی ہے ہم رک رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں مومن بن دے جدو کو حکم شریعت مولا سونا اسلام میں کھولنے اتوا کھلنے اتوا